إما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدفاتها بكل مودسة بدعة بكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغواه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 مبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست کے جو بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اخلاق حسنہ کی تعلیم اور تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بوئستوں اتم ام و اخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کی تمہیں تعلیم دوں اچھے اخلاق پر تمہاری تربیت کروں اور جو چیزیں اخلاق ہاسانہ کے زمرے میں آتی ہیں ان کی تکمیل کر دوں اور ان سب کو بیان کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق ہسانہ کے بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان کا لوکن عظیم کہ آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں اور بڑے ہی اونچے اور اعلی اخلاق پر قائم ہیں اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے سوامیم آرحم الد ال بلو گن دفقن غلیت القلو لنفغ الحول اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آپ انتہائی نرم دل ہیں رحم دل ہیں اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی اور آپ کے دل میں خشونت ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ کے قریب ہی نات ہیں لوگ آپ کے قریب آئے اسلام اس قدر پھیلا اس لیے کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں اور انتہائی نرم خوب نرم تبیعت اور رحم دل ہیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اخلاق حسنہ کے پیکر تھے اور اعلی اخلاق پر تعلیم و تربیت کے لیے دیجے گئے اسی لیے اخلاق کی بڑی قدر و قیمت اور بڑی اہمیت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افقل الشعین فل میزانی القلق الحسن روز قیامت اللہ کے میدان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خفلا دانی اخف الحر افقل فل میزان دو خصلتیں ایسی ہیں جو پشت پر ہلکی ہیں یعنی انہیں اپنانا اور اختیار کرنا بہت ہی آسان ہے واقع فل میزان مگر میزان میں بہت بھاری ہوں گی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا عجیب احسان اور انعام ہے کہ بہت ہی ہلکے عمل کو قیامت کے دن میزان حسنات میں بھاری کر دے گا جیسے صحیح بخاری کی آخری حدیث کلمہ ثانی حبیبتانی للرحمن عید الرحمان اللسان اثان انل المیزان دو قلمیں اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں ادائیگی بڑی آسان ہے زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن فقیر فی المی میدان روز قیامت اللہ کے میدان میں بہت بھاری ہوں گے تو اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی ایک عجیب مثال ہے ہلکے عمل کو میزان میں بھاری کر دے گا اور یہ ایک عمومی قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اگر اخلاص کی بنیاد حاصل ہے تو وہ اخلاص اس عمل کو بہت ہی بھاری کر دے گا جیسے رسول الحسن کی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں آدھی کھجور خرچ کرتا ہے یا ایک کھجور کسی کو دے دیتا ہے تو یورپ ہے تو ماں یورپ بھی آخر تک میں فرو تو اللہ رب العزت اس کھجور کو بڑھاتا ہے پالتا ہے اپنے پاس لے کر اس کی تربیت کرتا ہے تربیت کرنے کا معنی بڑھانا اور پالنا حتیہ تصلا اوہ احد حتہ کہ وہ کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی تو ایک بہت ہی ہلکی سی نیکی لیکن چونکہ بنیاد اخلاص ہے تو اخلاص اس عمل کو بھاری کر دے گا اور یہاں بھی ی بات کا تذکرہ ہے کہ خسلت دو خسلتیں تو مقفر وہ پشت پر بہت ہی ہلکی ہیں انہیں کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن افقل افل میزان اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی ایک طول سنت خاموشی اختیار کیے رہنا لمبی خاموشی ایک انسان اپنے آپ کو خموش رہنے کا آدی بنا لے بہت کم بولے اب یہ کام بہت ہی آسان ہے بولنا مشکل ہے خاموش رہنا آسان ہے یہ کام بہت ہی آسان ہے لیکن جس شخص کے دل میں نفات ہو اس کے لیے بہت بولنا آسان ہوتا ہے اور خموش رہنا مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ طول سکوت لمبی خاموشی کا عادی بن جائے اور بہت کم بولے اور جو بھی بولے ایک ایک لفظ کو ایک ایک کلما کو شر میزام پر تول کر بولے کیونکہ کہ رامن کہتے بھی اس کی زبان کا ایک ایک بول لکھ رہے اور قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو طول سنت لمبی خاموشی یہ ایک ایسا عمل ہے جو پشت پہ ہلکا ہے لیکن اللہ کے میدان میں بھاری ہوگا اور دوسرا ملخول حسن اچھے اخلاق اخلاق ہسن یہ عمل بھی آسان ہے اچھا برتاؤ خندہ پیشانی نرم خوئی یہ عمل بہت ہی ہلکا اور آسان ہے لیکن اللہ کے نظان میں قیامت کے دن بہت ہی بھاری ہو تو اخلاق حسن یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ وسلم خود عملی طور پر اخلاق کے پیکر تھے اور اخلاق کی تعلیم و تکمیر کے لیے محروض ہوئے اور تقریباً ہر مجلس میں اخلاق حسنہ کی آپ باتیں کیا کرتے تھے جیسے فرما کے اطاط اللہ حیثما کن تھا اطب سید الحسن تم ہو خالق اللہ خلوق الحسن تو جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو فوراً وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی بخارقل فلوقن حسن اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تکمان عامر نے آپ سے پوچھا من یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ نجاد کیا ہے یہ سوال مطلق ہے دنیا کے امور میں نجات قبر میں نجات قیامت کے دن بہت سی گھاٹیاں ہیں تقسیم اعمال کی وزن اعمال کی پلے شراض سے مرور کی بہت سی گھاٹیاں ہیں خالق کائنات کے سامنے وقوف کی اور سوال و جواب کی بہت سی گھاٹیاں ہیں تو ان سب میں نجات کیا ہے دنیا کے بہت سے امور ہوتے ہیں خانگی ہوتے ہیں گریلو ہوتے ہیں معاشرتی ہوتے ہیں معاشی ہوتے ہیں بہت سی پیچیدگی ہوتی ہیں مجات کیا ہے قبر جو برزخ کا عالم ہے یہاں بھی مجات کی ضرورت ہے کیونکہ ہر قبر دو میں سے ایک ضرور ہے یا تو جنمت کا باغیچہ ہے قیامت تک کے لیے اور یا جہنم کا گڑا ہے قیامت تک کے لیے تو یہاں بھی نجات کی ضرورت ہے کتبہ بن عامر کا سوال بڑا جانے ہے کہ یا رسود الحسن نجات کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع سنا ہے کہ نجات تین امور ہے ایک امن کاڑے کا لسان ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ اخلاق حسنہ کی تعلیم و ترویج ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو بل یسرا کا بائی ہو کا اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو بب کے علاخی عقا اور جو گنا ہو چکے ہیں ان پر رونے بیٹھ جاؤ رویا کرو ان کو یاد کر کے رویا کرو رونا اگر نہ آئے رونے کی شکل بنانے کی بھی ہدایت موجود ہے یہ نظر آئے کہ تمہیں ان گناہوں پر نزامت اور خجالت ہے یہ تین چیزیں نجات ہیں ہر موقع پر تو جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اخلاق حسنہ کی تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا تک صرف نصیحت بہت لمبی نہ ہو بہت ہی مختصر ہو جامع ہو اور بہت طویل کلام نہ ہو مجھے یاد نہ رہے اتنی مختصر اور جامع ہو کہ مجھے ہمیشہ وہ یاد رہے تو رسول اللہ نے شاع سمجھا کہ لاتا وقت نصیحت یہ ہے کہ غصے میں نہ آیا کرو غصہ اگر آئے یا پیدا ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو اس شخص نے پھر یہ سوال دہرایا کہ اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ لاتا ہوتا اور نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ نہ کیا کر اس نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا تو رسود اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کر اور یہ اخلاق حسنہ کی ایک عجیب تعلیم و تربیت ہے صحیح بخاری کی حدیث میں اس سائل کا نام مقبور نہیں ہے لیکن تبرانے کی حدیث میں نام بھی مقبور ہے اور کچھ الفاظ زائد بھی ہیں نام اس سائل کا ابو دردار اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی بہت ہی صاحب علم اور تقوی اور اخلاق کے پیکر ان کا یہ سوال تھا اور پیغمبر اسلام کا جواب یوں تھا کہ لا تعالم ملا کر جن غصہ نہ کرو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ غصہ نہ کرنے پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت کی بشارت ہے تمہیں اگر غصہ نہ کرو جیسے پیغمبر اسلام کی قور حدیث ہے من ازم ما بین رجلئی ہی مابین اللہ یہ له اللہ کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت ازم النح میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو تقریباً ان تمام ارحدیز کا ایک ہی موضوع ہے تو آپ نے ابو دردار سے فرمایا تم غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے اور یہ ایک بڑی جامع نصیحت ہے غصہ کرنا بہت سے شرور اور مفاسد اور بہت سی خرابیوں کا منبع ہے غصہ کرنا اور غصہ نہ کرنا بہت سی بلائیوں اور خیرات کا منبع ہے اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم بڑی جامع ہے اس کا تعلق اخلاق حسنہ سے بھی ہے اور اس کا تعلق بندے کے عقیدے سے بھی ہے انسان اگر غصہ کرے گا تو بہت سے شرور اور برائیوں کے راستے کھل سکتے ہیں غصے میں انسان گالی گلوچ کرتا ہے غصے میں انسان جھگڑا کرتا ہے غصے میں انسان تانا زنی کرتا ہے ملانتے کرتا ہے غصے میں انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے ان سارے شرور کا جو منبع ہے وہ غزل ہے اور غصہ ہے تو غصہ نہ کیا کرو غصہ اگر آ جائے تو اس کو دبانے کی کوشش کرو بس سارے مغفرت رب کو ب جنت الرد الضراء و عدت المدین اللہ دین یون فکون بلعین وبافک المحسن دوڑو جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے اور طول کی تحدید نہیں قرض کی تحدید یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر لمبائی کی تحدید نہیں ہے فرمایا کی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے متقین کون ہے جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگی ہو ترشی ہو حسرت ہو فراقی ہو خرچ کرتے ہیں بلقاض امین غصہ آ تو اسے پی جاتے ہیں دبا لیتے ہیں غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں یہ بھی مدتیں ہیں یعنی جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے اور دوڑنے کے لیے جن خسائل کا ذکر ہے ان میں سے پہلی خصلت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تنگی ترشی میں بھی اور وسرت میں بھی دوسری خصلت غصے کو پی جانا بڑا اس کا اجر ہے بڑے اس کے فضائل ہیں رسود اللہ کی حدیث ہے لیکن ہندو تو نے سرا وہ ان شدید اللہ کے کو حضمت پہلوان وہ نہیں جو اپنے مدے مقابل کو بچھاڑ دے اور کشتی جیت جائے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے رسول اللہ علم کی حدیث ہے ما تجرع جراطن اف افضل من رقن وغیرہ ہو انسان جو گھونٹ بھرتا ہے اور جو گھونٹ پیتا ہے ان میں سے سب سے بہترین گھونٹ وہ ہے جو غصے کی صورت میں ہو غصہ پی جائے غصے کا خون بھر جائے اور ایک حدیث میں رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ مر اللہ کلبہ ایمان جو انسان غصے کو پینے کا عادی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص نوبیالہ روس الخلائق قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے پکارا جائے گا غصے کو پینے والا غصے پہ کنٹرول کرنے والا قیام کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے پکارا جائے گا بلایا جائے گا اور بلا کر حتعی خی بین الحور اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جنت کی ہوڑیں کھڑی ہیں ان میں بھی جس کو چاہو منتخب کر لو اور چن لو اپنے لیے باقی سب کو عطا کی جائیں گی اور تم ان میں سے خود چن لو اپنے حوروں کو یہ اس شخص کا انجام اور سرا ہے جو دنیا میں غصہ پینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس عمل پر قائم رہتا ہو اور غصے میں نہ آتا ہو اور اگر کوئی ایسا موقع بن جائے تو غصے کو پی جائے دبا جائے اور اپنے اوپر کنٹرول کر لے شریعت میں بہت سے امور بیان ہوئے ہیں غصے کو پینے کے تعلق سے ایک امر یہ ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا غبیب عاہد حکم فلیاد اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹ جائے زمین کے ساتھ چمٹ جائے اس کا معنی یہ ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے کیونکہ غصے میں انسان اگر کوئی اقدام کرے گا تو کھڑے ہونے کی صورت میں کرے گا اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس اقدام سے دور ہو جائے گا اور اگر لیٹ جائے گا تو مزید دور ہو جائے گا یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو اور بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو اور ایک اور طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ادا حاضب و آہنگوں اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ منہج سکوت اختیار کر لے خاموش ہو جائے اور اپنی زبان کو خاموش کر لے اس سے بھی اس کے غصے پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان تعبد کرے دو شخت جھگڑ رہے تھے لڑ رہے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور گردم کی رگیں پھول چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ انی لمحوں کے کلما میں ایک کلمہ جانتا ہوں ایک جملہ جانتا ہوں لوقالحا زہابن ہو ماجد اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور وہ کلمہ کیا ہے باللہ من الشیطان الرجیم کلمہ تعبود شیطان سے پناہ مانگے شیطان کے شر سے اپنے رب کی پناہ طلب کرے کہ یادہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ کیونکہ یہ کیفیت شیطان کے بھڑکانے سے پیدا ہوتی ہے تو کفل سے تعبد کرے تعبد کر کر کے شیطان کو زلیل کر دے بلکہ بعض حادیث بعض موقعوں پر تعبد کے ساتھ تفل, تفل کا ذکر ہے ہلکی سی تھو لعاب دہن بھی خارج کرے جو کہ شیطان کے منہ پر گرے گا اور وہ بار بار زلیل ہوگا اور ماندہ ہو جائے گا تھک ہار کے تمہیں چھوڑ دے گا اس کو بار بار زلیل کرو تھکا اس کو اللہ کے ذکر سے نیتان بھاگتا ہے بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا اور زلیز اور ماندہ ہو کر بیٹھ جائے گا تو تعاون اس کیفیت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے تو بہت سے طریقے ہیں غصے پہ کنٹرول کے ایک حدیث اور ہے اس کے طرق بہت سے ہیں لیکن بنیادی طور پر صنعت میں ضعف ہے لیکن بہت سے طرق مسئلے کی کچھ نہ کچھ اہمیت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہ جمت علیہ السلام نے فرمایا الخذا <الغلاب> میں <من> نے شیطان غصہ شیطان کی طرف سے ہے بس شیطان کو کھولو تھا میں نار اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے یدہ غازی باغ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فل یا تبدہ یا وزو کر لے یا غسل کر لے کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے تو وزو اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا اور غسل اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے غصے پہ کنٹرول کا لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو صرف اپنی زبان مبارک سے بیان نہیں کیا بلکہ عملی طور پہ غصے کو کنٹرول کر،, کر کے دکھایا بہت سے ایسے مراحل آئے اور بہت سے ایسے مواقع آئے کہ پیغمبر اسلام کے غزب کو ابھارا گیا غزب کو دعوت نہیں گئی مگر پیغمبر اسلام اپنے غصے کو کنٹرول کر کے کس سے بھیانک موقع کیا ہوگا جب آپ نے طائف کا سفر کیا اہل بکا کو بتا کر کے کہ تم میرے اپنے ہو کوئی چچا ہے اور کوئی تایا ہے اور کوئی بھتیجا ہے اور کوئی بھائی ہے اور تم نے میری اس نفیس اور شتری دعوت کو قبول نہیں کیا حالانکہ اپنے ہو تم اب میں بیگانوں میں جاتا ہوں اغیار میں جاتا ہوں اور دیکھ لوں کہ کس طرح اس دعوت کو قبول کریں گے تو آپ طائف چلیں گے اور طائف کے سرداروں کو دعوت دی انہوں نے بڑا ہی بھیانک سلوک کیا بلکہ قوم کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو اللہ کے جرم پر پتھر برسا رہے تھے اور آپ لہو لوہان ہو گئے حتہ کہ دشی تاری ہو گئی آپ کے غصے کو ابھارا گیا ملاقا اس کیفیت کو دیکھ کر صبر نہ کر سکے اللہ کے جرم کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ اشارہ کر دیں ان دو پہاڑوں کے بیچ اس قوم کو پیس کے رکھ دیا جائے رسول اللہ وسلم نے شاہ سنوایا بوئس تو رحمت مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے لن لعنت دینے والا اور تکلیف کا سبب بنانے بننے والا نہیں بھیجا گیا بنایا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پھر آپ نے دعا کی اللہم قومی فإنہم لا يعلمون اللہ اللہ دے خومی تو لاء لمون اللہ اللہ پھر دے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں علم نہیں ہے کیا اندازہ سبحان اللہ غصے سے کنٹرول کر اور ہلاک حسنہ کر یہاں پیغمبر اسلام نے اس قوم کے لیے پانچ خیر خواہیں ذکر کی ہیں ایک ہدایت کی دعا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے اتنی بڑی خیر خواہی دوسرا مغفرت کی دعا کہ یا اللہ ان کو اس دین اسلام میں داخل کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اتنی بڑی خیر خواہی ہے دوسرا اس قوم،, اس قوم کو اپنی قوم کہا اللہ عمر کے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے اپنی قوم کہا اور یہ جس وقت بڑی عظیم ہے اپنی طرف اس قوم کو منسوخ کیا اور تیسرا چوتھا عملی طور پہ ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا یعنی دعا کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی غلطی کو معاف کر چکے تھے اور پانچواں یہ فعین ان کو علم نہیں یہ ظاہر ہے یہ جانتے نہیں یعنی پیغمبر اسلام اس قوم کا عذر خود اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قوم تو اپنی حق ترمی پر قائم تھی مگر پیغمبر اسلام ان کے اس سارے فعل کو ان کے جہل پر محمول کر رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں یا اللہ دین کیا ہے اور پیغمبر کا مقام کیا ہے یہ جانتے نہیں جاہل ہیں معذور ہیں یاد یعنی نہ ان کو معاف کر دے اور ہدایت دے دے یعنی ادھر بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا تو یہ اخلاق عدیمہ کا عجیب ایک نمونہ ہے اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا تھا کتنا عجیب عجیب ایک نمونہ ہے آپ کے اخلاق کا اور رسمد اور گزر کا حالانکہ جب مکہ آپ نے فتح کیا تو مکہ کا ایک ایک منظر آپ کو یاد تھا مکی زندگی کے تیرہ سال آپ کو یاد تھا اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر کچرا پھینکا اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے سجدے کی حالت میں آپ پر کوجھ ڈال دی اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو بحالت حمل شہید کر دیا بچہ بدا ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر پتھر مارے آپ کے راستے میں گڑے کھودے اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے بلاڑے حبشی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گرم آگ پر لٹایا گرم کوڑوں پر کو لٹایا اس قوم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے یاسر دیا انہوں کو شہید کر دیا اب ان کے بیٹے میں تکلیفیں تھیں ان کی والدہ سمیہ کے جسم کے نازک حصے پر برشی مار کر کو شہید کر دیا تو سارے نمونے سامنے کھڑے تھے رسول اللہ اعظم نے فرمایا لا تفریبہ علیکم اليوم الم انتم تو تم پر میری کوئی ناراضگی نہیں ہے تم سب آزاد ہو میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں نتیجہ کیا نکلا اس اخلاق کے حضمے کا سب پہ اثر ہوا اور تمام اہل مکہ اسلام لے آئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا یہ صرف آپ کی دعوت نہیں تھی بلکہ آپ کا عمل بھی تھا اتنے عجیب اور عظیم اخلاق کے آپ مالک تھے بڑا بقار تھا پیغمبر اسلام نے فتح بکا کے موقع پر آپ نے کچھ لوگوں کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا چار بہت بد کردار لوگ تھے فرما کہ ان کو قتل کر دینا جہاں بھی نظر آئے حتیٰ کہ اگر یہ بیس اللہ میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں تو وہاں بھی ان کو معاف نہیں کرنا انہیں قتل کر دینا ہے اس غندی رنگی رضی رانا کو اس اعلان کا علم نہیں ہو سکا انہوں نے اس میں سے ایک شخص کو پناہ دے دی عبداللہ بن بینی اس کا نام تھا اور پیغمبر اللہ اسلام کے پاس لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے اس کو معاف کر دیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم اعلان کر چکے ہیں چار افراد کے بارے میں ان میں یہ بھی ہے عثمان غنی کو چونکہ علم نہیں تھا وہ بار بار سفارش کر رہے تھے مگر پیغمبر علیہ اسلام پس و پیش کر رہے تھے اور آپ معافی کی بات نہیں کر رہے تھے تین بار ایسا ہوا اور چوتھی بار پیغمبر اسلام نے اس کو منع کر دیا اور عثمان غنی کی سفارش کو قبول کر لیا بعد میں صحابہ نے کہا کہ تم نے کوئی سمجھدار نہ تھا جب تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں اس کے قتل کا حکم جاری کر چکا ہوں اسمان غنی بار بار معافی کا مطالبہ کر رہے تھے اور میں معاف نہیں کر رہا تھا تو تمہیں چاہیے تم اسے قتل کر دیتے تم سمجھداری سے تم نے کام نہیں لیا تم یہ ساری کیفیت دیکھ رہے تھے تم اسے قتل کر دیتے تو صحابہ نے عرب کی یار رسول اللہ و اس بات کو سمجھ نہ سکے باتیا تھا آپ ہمیں آگ آنکھ کا اشارہ کر دیتے اشارہ آپ کا پاتی میں اس کو قتل کر دیتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا با نبی انتقین ایک پیغمبر کی ایشان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے پیغمبر بڑا باوقار ہوتا ہے اور پیغمبر اخلاق حسنا کے بڑے اونچے مقام پر ہوتا ہے یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے وقار اور آپ کے اخلاق کے تین شواہد ہیں ایک یہ کہ عثمان غنی کی حیات عثمان غنی یہ ایک شخص کو پناہ دے چکے تھے جس کے قتل کا اللہ کے پیغمبر پر حکم جاری کر چکے تھے مگر عثمان غنی کیونکہ پناہ دے چکے تو آپ نے اس کی پناہ کا احترام کیا دوسرا عثمان غنی کی سفارش پر اس کو معاف کر دیا اور تیسرا آپ کے وقار اور آپ کے اخلاق کی یہ دلیل کہ آپ سر سب, سب نے فرمایا کہ نبی آپ سے اشارہ نہیں کرتا نبی بڑا ہی باوقار ہوتا ہے تو یہ پیغمبر اسلام کے خلوں کے حسن ان نگر خلو عظیم آپ اخلاق عظیمہ کے مارے کے ایک نوجوان صحابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یار رسول اللہ, صلی اللہ وسلم میں سارے دین کو قبول کر چکا ہوں اور عمل پر تیار ہوں لیکن ایک عمل وہ مجھ سے نہیں چھوٹتا وہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت دے دیجیے اور وہ زنا ہے اب تک میں نے اس کا احتجاب تو نہیں کیا اللہ کی خشیت ہے خوف ہے لیکن ایک جوانی کی تغیانی ٹھاٹیں مار رہی ہے اس عمل کی مجھے اجازت دے دیجیے باقی ساری شلیت پر عمل کروں گا بڑا اس کا حیبت ناک سوال تھا صحابہ نے بڑا برا محسوس کیا لیکن قربان جائیے بے حمد کے اخلاق حسنہ پر آپ نے ذرہ برابر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اسے قریب کر لیا اور کہا اتو امک اچھا مجھے کچھ سوالوں کا جواب دو اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور زنا کی اجازت طلب پڑے تمہاری والدہ کے ساتھ تمہیں یہ پسند ہوگا کہا کہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی تو فقو کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے زنا کی اجازت طلب پڑے تمہاری بہن کے ساتھ تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہا کہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ بے حیائی کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی اب وہ شخص یہ باتیں سن رہا تھا اور یہ اپنی ہجت اس پر پوری طرح قائم ہو چکی تھی لیکن شباب کی تو اور جوانی کا تلاقوں وہ دائیں بائیں جھانکنے لگا کہ میں کیا کروں مجھے کنٹرول بھی حاصل نہیں ہو پا رہا اور یہ باتیں بھی بڑی دل میں دوست ہو چکی ہیں اللہ کے دل پر اس کی کیفیت کو بھانک گئے فرمایا کہ میرے قریب آ اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور دعا کی اللہ حسن فرجہ ہو بطر وغفر ہو یہ آلہ اپنے اس بندے کہ دل کو صاف کر دے اور اس کی شرم کی تو ہی حفاظت فرما اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے تو آج وہ نوجوان ایک مثالی بتفقی اور پرہیزگار بن گیا اور بڑا اور تقوی ایسا غلبہ اس پر ہو گیا کہ اس طرف کی سوچ ہی اس کی ختم ہو گئی تو یہ بمبل اسلام کے خلوق آپ کا سمجھانے کا انداز آپ کے اخلاق حسنہ آپ کی دعائیں یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے ہم کیوں یہ بات سمجھ بیٹھے کہ صرف توحید ہی دین ہے یہ عمل ہی دین ہے اخلاق دوں تو دین ہے یادین آپ روس نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے آؤ آدھے نہیں دو بٹا دین نہیں بلکہ پورے کا پورے اور اسلام کے تین شعبے ہیں تین عناصر ہیں ایک انسل عقیدہ ہے توحید ہے ایمانیات ہیں انہیں سمجھو اور قبول کرو دوسرا حصہ امن ہے نمازیں ہیں روبے ہیں ہن ہے زکات ہے عمرہ ہے جہاد ہے یہ امان صالحہ ان کو سمجھو اور قبول کرو اور تیسرا حصہ اخلاط حسن یہ بھی تو ایمان ہے یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے بعض اوقات بدخلتی بندے کی نیکوں کو برباد کر دیتی ہے جس کی سب سے بڑی دلیل دو بھائیوں کا بات ہے ایک نیک تھا اور ایک بدکار تھا نیک بھائی نے غصے میں آ کر کیا کہہ دیا ایک بول ایسا بول دیا اللہ کو ناراض کر دیا آپ اندازہ کریں کہ خزب اور غصہ اتنی حیدردار تھی کہ یہ غصہ بعض اخبار انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اس نیک بھائی نے کہا کہ بل بائی مایا اللہ لکر. اللہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا تو ایسی معصیت نہیں کرتا ہے اللہ کو غصہ آ گیا اللہ تر اللہ کے نبی کو وہی بھیجی منیہ اللہ, بھی اللہ علیہ یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ ہم فلاں دندے کو معاف نہیں کریں گے اسے بلا کر کہہ دو کہ اسے ہم نے معاف کر دیا اور تجھے چہند میں ڈال دیا اس حدیث کے رابی ابو بعد میں دیران فرمایا گل سے کہ لوگوں اس حدیث پر خوب غور کرو ایک ہی بول میں اس شخص کی دنیا اور آخربت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کا منشا کیا تھا غضب اور غصہ وہ بول کیوں پیدا ہوا غذب کی بنا پر غصے کی بنا پر وہ سر جمعے میں ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے افعال اور اس کی صفات ہم اپنائیں تو ویسی ہی جزا ہم کو حاصل ہوگی اگر ہم لوگوں کو معاف کریں اللہ ہم کو معاف کرے گا اگر ہم لوگوں کے ایگوں پر پردہ ڈالیں اللہ ہمارے پر پردہ ڈال دے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے غصے نیانا اللہ کی صفت ہے پران و حدیث میں اللہ کی غذت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کو غضب آتا ہے غصہ آتا ہے ہاں اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے صفت حافظ ہے الفات حامد ہے اور غزب کا معنی غصہ ہے اللہ کی صفت غذر بر حق ہے اور ظاہری معنی کے ساتھ برحق ہے غزب کا معنی غصہ ہے اس معنی کے ساتھ اس صفت پر ہم کو ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے اور جو لوگ غصہ کریں گے وہ اللہ کے غصے کے مستحق بنیں گے اور جو لوگ غزب کو ترک کر دیں اللہ ان کے لیے غزب, غزب کو ترک کر دے گا خال کے کائنات کے افعال اور خان کے کائنات کی صفات بڑی ان میں ہے ان پر آپ خوب غور کریں اور جو صفات اپنانے کی دعوت دی گئی ہے انہیں اپنائیں ویسی ہی صفات اللہ تعالیٰ ادا پروادگا بللہ فیاؤ ماں کا فیاؤ صحیح جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ان ویسے ہی جدا ملے گی تو غزب کرو گے غزب ملے گا غزب کو ترک کرو گے اللہ کی طرف سے غضب حاصل ہو غضب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا اور اللہ معاف کر دے گا اور پھر ترک غضب میں ایک اور مسئلہ بھی ایک اور حکمت بھی ہے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ اعتقادی مسئلہ ہے انسان کو غصہ کب آتا ہے جب کوئی نقصان ہو تو نقصان تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر تقدیر پر ایمان کی بسرت کا اس کو علم ہو کہ سارے فیصلے لکھے جا چکے ہیں جب فطل اقلاع قدم خشک ہو چکے ہیں روح القلم اور قلم اٹھا لیے گئے جفت اس سہم صحیح خشک ہو چکے سیاہی خشک ہو چکی ان نروتوں کا پورا کرنے والی بات تیرہ بندوں کے سارے فیصلے کر کے فارغ ہو چکا ہے جب یہ بات ملا لوں میں تو ہر نفع اور ہر نقصان مکتوب ہے لکھا ہوا ہے اور امریک الہی ہے اگر ہم غصہ کریں گے اور غصے میں ہریاان گوئی کریں گے فضول گوئی کریں گے اور غیر شعیب حرکات کریں گے یہ ساری چیزیں تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ نقصان امر مقدر تھا اور خالق کے کائنات بھی یہی فیصلہ تھا میں اس پر راضی ہوں تو اللہ کے دورہ راضی ہوگا اور کتنا یہ تقدیر پر قوی ایمان ہوگا اور تقدیر کا ایمان جو ہے وہ ایمان کے ارکان میں سے جس قدر یہ ایمان قوی ہوگا اس قدر اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا جس قدر یہ ایمان کمزور ہوگا اس میں درائیں پڑ جائیں گے اس قدر بندہ ایمان سے دور ہو جائے گا جناب عمر فرمایا کرتے تھے لو الفقاحدم بسل عہد البا ماں ما کم حق تہ تم ابل بالقدر اگر تم لوگ عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اللہ پاک قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو اور مکمل ایمان نہ ہو تو یہ بھی زور ایمان کی علامت ہے کہ انسان کے غصے کو ابھارا جائے کسی نقصان کی بنا پر اور وہ غصے میں آ کر غیر شری باتیں کرے گاڑی گلوج اور مار دھاڑ پر آ جائے حالانکہ اگر وہ یہ سمجھ کر ایمان لے ہے کہ اللہ کا ہمر مقدر تھا تو اس میں اللہ کی نداح ہے اس معنیٰ میں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی لات سر کہ ہوا کو تعلیمت دیا کر بعض افات آندھی آتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے چھتیں اڑ جاتی ہیں چیزیں گر جاتی ہیں درخت گر جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے بارش ہوتی ہے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے آج کل موسم بھی ہے یہ تعلیم ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہوا کو گالی مت دو طوفان کو گالی مت دو فین نہ ہاتھ امر اللہ وہ تو اللہ کے عمر سے آتی خود تھوڑی آتی اللہ کے عمر سے آتی اس کا چلنا اللہ کے عمر سے ہے. جو نقصان دکھا ہوا ہے وہ اللہ کا عمر ہے ہاں اگر تم بارش کو دیکھو ہوا کو دیکھو تو کو دیکھو تم دعا کیا کرو فصل اللہ من خیر رہا بستا عید و اس کا خیر اللہ سے طلب کرو کہ یا اللہ جو اس ہوا میں خیر ہے جو اس بارش میں خیر ہے وہ عطا فرما دے اور جو اس بارش میں شر ہے اور جو اس ہوا میں شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے تو شریعت کی تعلیمات کتنی عمدہ کتنی مبارک اور کتنی باقیدہ ہیں جناب محمد الرسود اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنا کی تعلیم کے لیے مبروخ کیے گئے یہ بھی آپ کی بے اور آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے ہم اس مقام ادین سے کیوں دور ہیں ہم نے اخلاق کیوں نہیں کیوں ہم گالی گلوچ جھگڑا غیبے نمیمے اور چگلیاں اور اسی قسم کے دیگر امور ان میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ یہ سارے کے سارے بد اخلاقی پر منتج ہوتے ہیں اور بعض ان کا عذاب برست سے ہی شروع ہو جاتا ہے نبی نسل ہم دو قبروں کے پاس میں گزرے فرما کہ دونوں میں عذاب ہو رہے ایک اس کنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرتا تھا اپنے بھائیوں کو ڈستا تھا ڈنگ مارتا تھا کبھی کسی کے پاس جا کر کبھی کسی کے پاس جا کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا یہ سارے کے سارے پد پر منتج ہوتے ہیں اور شریعت کے اہم مقاصد میں سے اخلاق ہسنا ایک عظیم مقصد ہے جو قیام اللہ کے میزان میں بہت ہی بدنی ہوگا اور بہت ہی بھاری ہوگا تو ان تعلیمات کو ہم نے اپنانا ہے عقیدے کی صحت کے ساتھ اور عمل کی سلامتی اور صحت کے ساتھ ہم اخلاق حسنا کو بھی اپنائیں ابن طیب رحمہ اللہ نے انسان کے ڈھانچے کے ساتھ اس پورے دین کی مثال دی اور تشریح دی ہے کہ انسان کی روح ہے سمجھو وہ عقیدہ ہے اور انسان کا جسم ہے سمجھو وہ امر ہے اور انسان کے مفاصل اور جو, جو انسان کے آزا کو جوڑنے والے پٹھے ہیں سمجھو وہ حالات ہسنا ہے اور ہر چیز ضروری ہے پٹھے اگر نہ ہوں جسم کیسے جڑے گا جسم اگر نہ ہو تو روح کہاں آئے گی روح جسم کی محتاج ہے جسم روح کا محتاج ہے اور مفاصل کا یہ سب محتاج ہے تو ہر چیز ضروری ہے ہر چیز ضروری ہے لہٰذا اللہ پاک کا امر خود حلوف سلم کا اسلام میں پورے آجم عصیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پورے آجم شب کا اللہ کا رنگ ہے پوری طرح اپنے اوپر چڑھا لو پوری طرح اللہ کی بڑی کا نور اور کتاب و سنت اور پوری طرح ہر شعبے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی نہ کرنا وہ بڑا کلم دشمن ہے اس سے بچنا پرہیز کرنا اور شعید کے دامن کو سانے رہنا بڑی اور کتاب و سنت کسی میں آفریت ہے دنیا کی بھی برزخ کی قبر کی آخرت کی یہ عقیت کا راستہ ہے اللہ پاک ان کا سہم عطا فرما دے اور ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے عقیدے کی سلامتی عطا فرما دے اخلاق حسنہ عطا فرما دے عمر کی قبولیت اور سلامتی عذا فرما دے اقول اقولا وصطف اللہ علیہ واخر الران الحمد اللہ و وسلط وسلم رسول اللہ وبین یہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے خاص طور پہ عز آباد میں ہمارے جماعت کے بزرگ جن کی بڑی اچھی ایک عملی زندگی تھی اور خالد سلف ہی تھے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے اچھے عمل کے مالک تھے محترم محمد یونس صاحب ان کا انتقال ہو گیا دعا کریں کہ اللہ برعزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے اعلی میں جگہ ہتا فرمائے جنت الفرتوت میں جگہ ہتا فرما اور تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت کامنا ہتا فرما اور جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور آج جو اعلان کیشی خدمت ہے یہ بڑا اہم ہے اور ساتھ بہت دور سے آئے اسلام کوٹ یہ تھر کا علاقہ ہے اور بالکل ہندوستان کے بارڈر پہ اور بڑے بڑا کٹھن علاقہ ہے یہ سہرا سہرائی علاقہ ہے جو اکثر قہ سادے کا شکار رہتا ہے مگر ساتھیوں نے جو مقامی وہاں موجود ہیں ہمت کر کے وہاں بڑی ایک عظیم مسجد بنائی ہے اور ایک مدرسہ قائم کیا ہے جس میں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں متعدد بار ہم نے وہاں درس بخاری بھی دیا ہے یہ طلبہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اچھے نتائج اس ادارے کے موجود ہیں بڑا کٹھن علاقہ ہے اور ساتھی واقعی محتاج اور مستحق ہیں دل کھول ان کی مدد کی جائے تاکہ اس دور افزادہ علاقے میں اور کہانی کے علاقے میں طلبہ کی کفالت و تربیت ہو سکے تو شاء اللہ یہ آپ کا تعاون ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوگا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں استقنا ہوتا ہے مگر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی بھوک اور فقر ہوتا ہے تو وہاں ہمیں زیادہ تعاون کرنا چاہیے اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کا توفیق دے اور اس کو صدقہ جاریہ دے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور انفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضدله ومن يبذل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل موزة بدعة وكل بدعة ضلالة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 فانا نراها قدما هو السلام حفظنا علينا فانا الله ينتصر <تصفيق> على محمد صلى الله وعلى اله وصحبه عندنا بالمغالطه نراها عندنا خطبہ